خوش آمدید اپنی اس روایت کا گیارہواں سال اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز سال در سال ماں سے ایک وقفے کے ایک سال کے جو گزشتہ برس کچھ وجوہات کی بنا پہ نہ ہو سکا انتخاب ہر سال کی طرح ضیاء صاحب کا اپنا ہے متفرق ہے اور امید ہے کہ اسی طرح سے آج بھی وہ آپ پہ اثر کرے گا اور دل میں گھر کرے گا جیسے کہ ہر سال اس ہال میں سنی جانے والی اچھی زبان دل میں گھر کرتی ہے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جناب ضیا معی الدین جناب نفیس احمد مرزا سودا کا عہد وہی ہے جو میر تقی میر کا اہد ہے ہم لوگ انہیں کم یاد رکھتے ہیں شاید اس وجہ سے کہ غم اور اندوہ ان کا اڑنا بچھونا نہیں تھا آج سودا کی کچھ چیزیں پیش ہوں گی یہ وہی سودا ہیں ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرغے قبلہ نما آشیانے میں خاک و خوں میں صورتیں کیا کیا نرلیاں دیکھیاں اے فلک باتیں تیری کوئی نہ بھلیاں دیکھیاں کس کے گھر میں چھپ گیا اے شوخ تو کیا جانیے ہم نے سارے شہر کی دن رات گلیاں دیکھیا آہ اپنی میں سمر ڈھونڈے ہے اے سودا تو کیا بید مجنو کی نہ شاخیں ہم نے پھلیاں دیکھیا سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر اپنی تو نیند اڑ گئی دیر پچانی میں